الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولا علیہ و صحبی ما بعد فاعوذ بالله من شیف الرجیم و عزب الطم یاموسا لن القا حت ن جہرتن فاخت و مصعقۃ وََََََََََََََََ عن تم سم بھنا کم ممبادی مؤتی کم لال اور جب تم نے کہا تھا اے موسا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیرے ساتھ حتٰ کے دیکھ لیں گے اللہ کو سامنے ظاہر تو پکڑ لیا تمہیں کڑک نے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو مصعل سلاۃ وسلام اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آئے اور سب کچھ واضح فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دور پر بلا کر موسا علیہ السلاۃ وسلام کو دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام کیا تو لوگوں نے کہا قوم نے کہا کہ اے موسا ہم نہیں مانتے ہم تیری ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے آپ یہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں ہم تو تب مانیں گے جب ہم اپنے رب کو اپنے سامنے بالکل واضح کھلم کھلا ظاہر ہم دیکھ لیں گے پھر یہ بھی کہنے لگے کہ جو اللہ آپ سے بات کر لیتا ہے وہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا تو وہاں ہم سے بات کرے ہمارے سامنے آئے ہم اس کو دیکھیں پھر ہم آپ کی بات پر کتاب پر ان چیزوں پر ایمان لائیں تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی اتنا شنی قسم کا جرم کیا گناہ کیا تو ف حضت کو مسائقہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا سخت عذاب مسلط کیا بجلی کی کڑک کا ایسی خوفناک کڑک کہ جس نے ان ظالموں کو موت کی نیند سلا دیا یہ ان پر موت تاری ہو گئی فرمایا وہ ان تم اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے اس دیکھنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے وہ بجلی چمکی کڑکی اور اس کیفیت کو جو تم پر موت کی صورت میں تاری ہو گئی یہ تم دیکھ رہے تھے تو تم یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے تم پر موت واقعہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو تم کیسے دیکھ سکتے تھے تو یا پھر یہ اگلا اگلی آیت کو بھی ساتھ ملائیں بیان مکمل ہو جائے تو اس اس سے بھی یہ معنی واضح ہوتا ہے اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہ معنی مراد لیا ہے اگلی آیت پڑھیے ذرا سم مباسنا کم ممباد موت پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد کہ جب ان کے اوپر موت تاری ہوئی وہ مر رہے تھے ایک دیکھ رہا تھا دوسرے کو کہ یہ مر رہے ہیں یہ مر گیا وہ مر گیا یہ گر گیا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مر رہے تھے تو یہ مراد بھی مفسرین نے لیا ہے اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کی موت کے بعد ان کو زندہ کر دیا جب زندہ کر دیا ایک زندہ ہوا اس نے دوسرے کے زندہ ہونے کے منظر کو دیکھا یہ مرا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اب یہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تو ایک دوسرے کو یہ دیکھ رہے تھے یہ بھی معنی مراد لیا گیا ہے بہرحال اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ان اس کو بھی بطور احسان تذکرہ کیا ہے کہ تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا اتنی بڑی گستاخی کی مصعل السلاط وسلام کی بات ماننے سے کتاب اور شریعت جو وہ لے کے آئے تھے اس کو ماننے سے انکار کیا اور مشروط کر دیا اپنے ایمان کو ان چیز اس چیز کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے اب ایمان ان شرطوں کے ساتھ تو نہیں ہوا کرتا ایمان تو بالغیب ہوتا ہے نبی کہہ دئیے نبی کہہ دے گا ہم مان لیں گے تو اس یہ ایمان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک بندہ لگائے شرطیں کہ یہ ہوگا تو ہم مانیں گے اس کا مطلب ہے وہ ایمان کے ہی انکاری تھے وہ اتنا بڑا جرم کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر اس جرم کی سدا بھی ان کو بڑی ہی سختی اللہ اکبر ابن کثیر نے لکھا ہے یہ سورہ آراف کے اندر جو تذکرہ ہے ہاں جی ستر افراد کا یہ اس عائد کے میں ان کا ذکر ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں سے ستر افراد کا انتخاب کیا اور ان کو لے کر طور پر گئے جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اس جرم کی جو جرم قوم نے کیا تھا وہ کیا تھا بچڑے کو معبود بنانا جس کا تذکرہ کل ہوا یعنی بچڑے کو انہوں نے سامری ظالم نے بچڑا بنایا قوم نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو یہ شرک کا جو جرم تھا اس کے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر سدا مقرر کی اور سدا کے طور پر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا موسیٰ علیہ صلاحۃۃ وسلام اپنی قوم کے ستر افراد کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو لے کر طور پہ جاتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں ابن کثیر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کل بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ وہاں لے کے گئے اور قوم میں سے بہت اچھے افراد کا انتخاب کیا تھا جو سب کی طرف سے معافی مانگیں گے ہاں جی ان کو لے کے گئے جو سب سے اچھے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جا کر کہا کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ہاں ہم اللہ کو دیکھیں گے جب یہ اچھے لوگوں کا حال یہ تھا تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا یہاں سے پتہ چلتا ہے اس قوم کی نفسیاتی ذہنی ایمانی حالت کیفیت کیا ہوگی حقیقت یہ ہے کہ جب قوم میں غلامی کے اندر زندگیاں بسر کریں اور لمبا عرصہ نسل در نسل غلام رہیں ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل اور ادھر کہا آلے فرعون گویا کہ ساری قوم پوری قوم کی غلام تھی پوری قوم کی غلام تھی ہر گھر میں نوکری چاکری کرتے تھے اور فرعون جو کچھ ان پہ حکم دیتا وہ اس پر عمل کرتے تھے اتنے بے بس اتنے بے بس فرعون نے حکم دے دیا ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو کوئی اس کے حکم کا انکار کرنے والا نہیں اتنی بے بسی غلامی کی یہ کیفیت انتہا درجے کی غلامی جب ایسی غلامی میں قومیں زندہ رہیں اور لمبا عرصہ ان کو زندہ رہنے کا موقع ملے ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس غلامی میں گزر جائے تو پھر نسلوں کے اندر غلامی کے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں ان کی عاد بدل جاتی ہیں ان کی ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے سارا سارا قوم کا جو ایک حسن کا معاملہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں غلامی ایک ایسا ایسی بیماری ہے جس سے بڑی بیماریاں معاشرتی بیماریاں اخلاقی بیماریاں قوموں کے اندر جنم لیتی ہیں تو چونکہ یہ لوگ لمبا عرصہ غلامی میں رہے جی موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اب آ کر اللہ کے احکام پہنچانا شروع کیے اللہ کی طرف سے کتاب شریعت لا کر ان کو دی تو یہ ایسی ظالم قوم تھی اور ان کے عادات اور خصلتیں ایسی تھیں کہ یہ سیدھے طریقے سے ماننے والے تھے ہی نہیں ہر بات پر انکار کرتے تھے ہر بات کا مذاق اڑاتے تھے یہ کیفیت تھی اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بھی ان عادات کا تذکرہ کیا ہے تو کہنے لگے اے موسا ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن پہلے ایک شرط ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہمارے سامنے آئے ہم اللہ کو دیکھیں اللہ ہم سے بھی کلام کرے جیسے تیرے ساتھ کلام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم مان لیں گے یہ بات کہی انہوں نے ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ستر افراد تھے ان میں سے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کے اندر حصہ لیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرض اتنا پھیل گیا تھا شرک اتنا عام ہو گیا تھا کہ پوری قوم ہی سوائے چندے کے اس میں مبتلا ہو گئے تھے یہ شرک کا معاملہ ایسا معاملہ ہوتا ہے بڑا تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے قوموں کے اندر تو اس قوم میں بھی یہ بڑا ہی پھیلا تھا تو فرمایا کہ جب ان کو موت دی گئی ان کو سزا دی گئی تو یہ بھی اصل میں اسی گناہ کی سزا دی تھی کہ یہ بھی بچھڑے کی عبادت میں شامل تھے بعض مفسرین نے کہا ان کو سزا اس لیے ملی تھی کہ اگرچہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی لیکن کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا تھا شرک کرنے والوں پوجا کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا تھا یہ منع نہ کرنا دعوت نہ دینا اصلاح نہ کرنا اس کے اوپر خاموش ہو جانا ہاں جی یہ بھی بہت بڑا جرم ہے بنی اسرائیل میں یہ عادت تو تھی نا یہ اس کا ذکر وہ مچھلیوں کے مسئلے میں بھی موجود ہے تو یہ عادت تو ان کو ان کے اندر موجود تھی تو اسی لیے مفسرین نے یہ بھی لکھا یہ جو لے گئے تھے موسا علیہ السلام ستر آدمیوں کو یہ پوجا تو نہیں کی تھی انہوں نے لیکن ایسے صوفی تھے کہ یہ منع نہیں کرتے تھے روکتے نہیں تھے تو نہ روکنا شرک سے نہ منع کرنا دعوت نہ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی بھی ان کو اتنی بڑی سزا دی تھی تو بہرحال جرم ہی جرم ہے اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ اسی طریقے سے اگر پچھڑے کی پوجا کی یا پوجا کرنے والوں کو نہ روکا یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اس سے یہ بات باتیں ہو رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ان چیزوں سے پھر اللہ کی سزائیں آتی ہیں جیسے مسا علیہ السلام کی قوم پر سزا آئی ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات مسلط ہوئے ہیں تو اگر تمہاری امت نے یہ کام کیے ان کے اندر بھی یہ گناہ آئے تو اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمیشہ ہی آتی رہتی ہے ایک شکل تو ہے نا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا اور ساری قوم مٹا صفائی ہستی سے مٹا دی قوم عاد کو مکمل ختم کر دیا قوم سمود کو تباہ کر دیا اب ایسا تو نہیں ہے ابراہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کیفیت نہیں تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عذابوں کا سلسلہ اس قسم کا نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے لیکن وہ عذابات کا وہ سلسلہ وہ شدت اب بھی موجود ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد پھر زندگی دے دی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد تمہیں زندگی دی تم اپنی اصلاح کر لو تم اپنی توبہ کر لو ہاں جی غلطی کے بعد بندہ گیا موت اس حالت میں آئی تو پھر تو دوزخ ہے نا لیکن اللہ نے دوبارہ زندگی دی کہ توبہ کر لو دوزخ سے بچ جاؤ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے تم پر یہ بطور احسان بطور انعام اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے بدلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن و السلوہ قلوب طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون بدلنا علیکم الغمام اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا بنزلنا علی کم المن وسلبہ اور نادل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا کلومن تو بات امار زخنا کم کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں بما ظل اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر بلا کانو کانوں یدلمون اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہاں جی احسانات کا ذکر ہو رہا ہے نا تو جب یہ صحرائے سینا میں پہنچے قلزم کو انہوں نے عبور کر لیا فرعون غرق ہو گیا اب اس کے صحرائے سینا میں تو نہ وہاں آ, کوئی شہر آباد تھا نہ وہاں کوئی سایہ دار درخت تھا ایک صحرا تھا हा? تو اس صحرا میں جب یہ پہنچے تو اب ان کو ضرورت تھی سائے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے کہ بادل کا سایہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا ایسے بادل جن میں بڑی ٹھنڈک تھی یہ نہیں کہ وہ بارش برساتے تھے یہ گرمی سے روکنے والے ٹھنڈے بادل موسم کو اچھا بنانے والے اللہ تعالیٰ کا احسان تھا نا انعام تھا تو جب بطور انعام اللہ تعالیٰ یہ بارش برساتا ہے تو کتنے فائدے والی ہوتی ہے اسی طرح جب بادل کو اللہ تعالیٰ نے سائے کے طور پر لا کے ان کے اوپر یعنی صاحبان کی شکل میں بنا دیا تو چونکہ ان کو دھوپ لگتی تھی سختی تھی برداشت نہیں کر سکتے تھے تو ایسے بادل جو بڑے ٹھنڈے تھے موسم کو بڑا شاندار بنانے والے تھے اور ان کو خوش کرنے والے تھے ایسا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو بادلوں کی شکل میں دے دیا پھر ساتھ کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ دے دیا من سے کیا مراد ہے بہت ساری اس کی تفصیلیں ہیں لیکن دو باتیں بہت زیادہ یعنی جن پر مفسرین کا اتفاق ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ بارش کی شکل میں یہ صبح صبح کے وقت یہ جیسے گوند ہوتا ہے یا دھنیے کے دانے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں صبح کے وقت وہ یعنی زمین کے اوپر ان کی تہیں بن جاتی اور یہ لوگ بیدار ہو کر وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لیتے بڑا ہی لذیذ کھانا تھا بہت ہی یعنی مفید کھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ان کے لیے کر دیا ایک تو یہ تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھنبی کی طرح کی چیز جو ہے اگا دی عام اور اتنی تیزی سے وہ پیدا ہوتی جب وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے لے آتے تو پیچھے سے وہ اور تیار ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے کھانے کے لیے یہ انتظام کر دیا سب کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے یہ کھنبی کی طرح کی چیزیں اور پھر اسی طریقے سے یہ یعنی شیخ صاحب شیخ سوالے نے کہا کہ جیسے شہد کی مصنوعات ہوتی ہیں نا اس قسم کی چیزیں تھیں جو اللہ کی طرف سے اترتی تھیں اور ایک طہ بن جاتی تھی ہاں جی اور وہ لوگ آتے اور آ کر صبح صبح, صبح اس کو سمیٹ کے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جاتے اور دن بھر کھاتے پیتے رہتے لیکن وہ اس کو رکھ نہیں سکتے تھے اگر اس کو زیادہ لے لیتے اور اس کو رکھتے تو پھر یہ وقت تھوڑا نکالتی تھی یہ ضائع ہو جاتی تھی استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کہ یہ تازہ تازہ چیزیں کھائیں اللہ تعالیٰ کے کہ انعام کے طور پھر تھی نا یہ ساری خوراک یہ معمول کی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر تھی تو من سے مراد یا تو آسمان سے آنے والی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی لذیذ بڑی میٹھی جی شہد کی طرح کی دھنیے کی شکل کی وہ تہ کی شکل میں جم جاتی اور یہ لے لیتے یا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگانے کا ایسا بندوبست کر دیا تھا ایسی فضا بنا دی تھی کہ کھمبی کی طرح کی چیزیں وہ بھی بڑی لذیذ ہیں جی وہ ان کو ملتی تھی اور یہ اس کو لے کر استعمال کرتے اور اس کی جگہ پر دوسری فوری تیار ہو جاتی شلوا سے مراد پرندے ہیں پرندے ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیوں جیسے ہیں جی یہ پرندے ہیں ان کا نام شلوا رکھا ہے بعض نے نام بھی مراد لیے ہیں کہ جی فلاں مراد ہے فلاں پرندہ مراد ہے لیکن لیکن اس میں صحیح بات صحیح ترین بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو خاص انتظام کیا تھا یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا کہ جو آ کر شام کے وقت یہ جہاں بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں یہ پرندے شام کو آ جاتے یہ ان پرندوں کو پکڑتے اور ان کو کھا جاتے اگلے دن پھر اسی طرح صبح کا کو من کا آنا شام کو سلوہ ان پرندوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا اللہ اکبر اور فرمایا کلو تو بات کم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دے رہا ہے بھائیو جتنی حلال چیزیں اللہ تعالی نے کھانے پینے کی چیزیں تو بہت ہیں نا گوشت میں بھی اور زمین کی پیدا ہونے والی چیزوں میں سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان کھاتا استعمال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انس کے اندر حلال و حرام کے ضابطے مقرر فرما دیے ہیں ہر وہ چیز حلال ہے جو پاکیزہ ہے ہر وہ چیز اللہ نے حلال رکھی ہے جو پاکیزہ ہے جس کے کھانے سے انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اخلاق بہت شاندار بنتے ہیں اس جسم کی جس خوراک کے ساتھ تربیت ہوتی ہے اور اسی اس کے اثرات جسم کے اندر ہر چیز میں بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں دیکھیے یہ جو خنزیر کھانے والی قوم ہے اللہ نے خنزیر کو آرام کیا ہے خنزیر کھانے والی قوم اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بدکاری زناکاری، کاری بے حیائی لواتت یہ چیز بہت زیادہ ہے ان چیزوں کے اثرات ہیں انسانی جسم کے اوپر اور قوم میں جب یہ چیزیں آ جائیں تو پھر یہ جرائم بد اخلاقی یہ سلسلے پھیل جاتے ہیں شراب اللہ نے حرام کی ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر انسان کی صحت کے لیے بڑی خرابیاں ہیں اخلاقی اعتبار سے کیونکہ جس اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اس اللہ نے یہ حلال و حرام کے ضابطے مقرر فرمائے ہیں کہ کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے کون سی چیز تمہارے لیے مدر ہے تو جو پاکیزہ چیزیں مفید چیزیں استعمال سے کہ جس کا نتیجہ بہت شاندار ہوگا جسم کی تربیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے خوراک اس مقصد کے پورا کرنے میں یہ معاون بنے گی ایسی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اور جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا وہ پاکیزہ نہیں ہے یعنی جو جو, جو پکیزہ نہیں ہے ان کے برے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتنی شفقت ہے انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا محبت کرنے والا شفقت کرنے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے تو فرمایا کلوم ان پر یہ بات پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کو کھاؤ فرون کے پاس تو نوکری کرنی پڑتی تھی غلامی کرنی پڑتی تھی ہاں کس کس ذلت کے ساتھ تمہیں کھانے ملتے تھے ہاں آج عزت کے ساتھ تمہیں کھانا مل رہا ہے انعام کے طور پہ صحرائے سینا کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات کر دیے فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو اللہ اکبر لیکن بمادلامون بلاکن قانون فم غدلون غلاموں کو اچھی چیزیں ہضم نہیں ہوتی جیسے بندہ بیمار ہونا اچھی خوراک اس کو ہضم ہی نہیں ہوتی ایسے ہی جو نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا یہ غلامی میں نفسیاتی بیماریاں اخلاقی بیماریاں یہ چیزیں بڑی کثرت سے پیدا ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرتے بادلوں کا سایہ مل گیا من سلوہ کھانے کے لیے مل گیا بغیر محنت کے مل رہا ہے اور انعام کے طور پر مل رہا ہے صرف اتنی بات کی ہے کہ موسع صلاۃ وسلام کے ساتھ چل پڑے آزادی کا سفر شروع کر دیا صرف اتنی اتنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے کہ کوئی مشقت نہیں ہے کچھ تو میں کرنا نہیں پڑتا تو کھانے کو بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا لیکن لیکن ان ظالموں کو وہ گندی عادتیں ہمیں نہیں پسند جی آگے کیا ظلم کیا انہوں نے اس کھانے کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے پھر اس من و سلبا کی بجائے کیا مانگا انہوں نے مطالبات کیا کیے انہوں نے آگے اس کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے فرمایا ان،, ان غلط حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے من سلوہ کو بند کروایا جو انعامات احسانات ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے انہوں نے اپنی غلطیوں نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اپنا راشن بند کروا لیا یہ ہے ظلم یہ ہے ظلم اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کو بہت کچھ دیتے ہیں اور جب بندے گناہ کرتے ہیں نافرمانیاں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے ہاں؟ لیکن فرمایا کہ یہ انہوں نے یہ غلط حرکتیں کر کے یہ منسلو بند کروا کے یہ کوئی ہم پر نہیں زیاتی زیادتی انہوں نے اپنے اوپر کی بے وقوف لیکن یہ بے وقوف ایسے تھے اپنے اوپر زیادتی کر رہے تھے اپنا راشن بند کروا رہے تھے ایک گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کھیتی ہاں ہاں باڑی کرنی پڑے گی ظاہر ہے آگے, آگے آگے آ رہا ان وہ تفصیل آپ کو بتاتا وید خلو ہا دل کرا سو شی تم ردم ود خلول بابا سجدم وکول وقول و حت النغم خطا کم وسن غلام فن غلام ابما کانو یفسکون اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں پس بس کھاؤ اس سے جہاں سے وافر اور داخل ہو جاؤ تم دروازے میں شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو تم کہ معافی کے الفاظ زبان سے کہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور انقریب زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو بجائے اس کے جو کہا گیا تھا ان کے لیے تو نادل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ہاں جی اللہ اکبر و عید الحادل کریا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں یہ بستی کون سی بستی مراد ہے کون سا شہر مراد ہے مفسرین نے بہت ساری روایات اس, اس سلسلے میں نقل کی ہیں لیکن سب سے زیادہ صحیح اور جس پر مفسرین متفق ہیں کثرت سے جو مفسرین نے جس کے اوپر اتفاق کیا ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے اس سے مراد بیت المقدس ہے وہی بیت المقدس جس کا ذکر سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ موسٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم قومقلرد المقدس قطب اللہکم اے میری قوم اس شہر میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہارے نام لکھ دیا ہے جو شہر بیت المقدس اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر معصور تفاصیر میں اقوال سے ابن عباس اور دیگر مفسرین سے یہی بات ثابت ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے کہ اس میں تم داخل ہو جاؤ پھر انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ایموسا انفیحا قومن جب بار اس میں تو بہت زبردست قسم کے لوگ بڑے جنگ جو قسم کے لوگ رہتے ہیں تو تو ہمیں لڑانا چاہتا ہے ان کے ساتھ اچھا احسان کیا فرآون سے بچ گئے اب تو چاہتا ہے مر جائیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے لڑ کے ہاں تو ہم نہیں لڑیں گے ہاں انت خلاحہ حتٰ یخ رجو منہا ہم نہیں جائیں گے اس شہر میں ہاں ایک شکل ہے کہ ان کو پیغام مل جائے کہ بنی اسرائیل یہ بڑی مقدس ہستیاں تشریف لانے والی ہیں تو آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو اگر وہ خود بخود ہمارے درخواست پر چلے جائیں فعین داخل تو پھر اس خالی شہر میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لڑ کر فتح کر کے اس شہر میں داخل ہوں تو معاف کرنا یہ ممکن نہیں ہے یہ معذرت چاہتے ہیں اس سے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو ان کو سمجھایا ظالم و رب نے تمہیں فرعون سے نجات دے دی چلتے ہوئے دریا سمندر کو روک کر تمہارے لیے رستے بنا دیے پھر تم نے اس کو عبور کیا اور تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا اللہ نے اتنے بڑے بڑے تم پر احسانات کیے ہیں اسی اللہ کا حکم ہے نا کہ اس شہر میں جاؤ تو کیا اکیلا تمہارے وہ رب تمہارا تمہاری مدد نہیں کرے تو کیوں کرتے ہو اسے تو کہنے لگے بھائی آپ زیادہ نہ سمجھائیں ہم سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو اور آپ کی ان باتوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں ہاں جی کہ اس کے ان کی اس کی وجہ سے ہم جہاد کے لیے تیار ہو جائیں جی اور ہم جا کے ان کے ساتھ الجھ پڑیں لڑ پڑیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں اے موسا اگر آپ کو جہاد کرنا ہی ہے فضب انتب ربو کا فقات تو اور تیرا رب تم دونوں جاؤ جا کر ان سے لڑو انا ہا ہونا قائدون ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی لڑائی دیکھیں گے آپ جب ان کو مار مار کے بھائی آپ کا رب بڑا طاقتور ہے تو آپ بھی اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑ کے ان کو بگا دو گے تو پھر ہم بھی تشریف لے آئیں گے ہاں جی ہم بھی آدر ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے اس حالت میں ہم جائیں اور ہم لڑیں یہ نہیں ہوگا تو پھر جب انہوں نے اس طرح کا انکار کیا فرمایا فنحا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اربعین ثنا یتی ہوں نا چالیس سال اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں جہاد کے انکار کی وجہ سے چالیس سال کی ان کو سزا دے دی کہ اب تم اس صحرائے سینا کے اندر رہو گے نہ من نہ صلوا نہ انعامات احسانات وہ ختم عذابات کے سلسلے شروع ہاں جی اور اب یہ صدا کے جب پہلا پہلے تو پہلا جو ان کا یعنی کلزم عبور کرنے کے بعد پہلا وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان انعام کا تھا اب جو چالیس سال کی سزا ملی ہے یہ سدا کا وقت تھا سدا میں اور احسان میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اب کہا کہ یہ چالیس سال اب تم نے سزا بگت لی اس وادی سینا میں وادی تی میں اب یہ چالیس سال تمہیں سزا ملے گی تو اسی عرصے میں موسا علیہ سلاط وسلام فوت ہو گئے یوشا علیہ سلاط یہ بھی اللہ کے نبی تھے دعوت دیتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے تو سدا بگت بگت سدائیں بڑی سختی ان کی آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آپ پڑھیں گے تو پھر بال مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے پھر یہ مانے پھر جہاد کی تیاری کی جہاد کیا لڑے پھر یہ شہر فتح ہوا جی شہر فتح ہوا تو اللہ تعالی نے پھر ان کو داخلے کا موقع دیا کچھ تو کچھ تو فتح کرنے والے تھے اور کچھ وہ پرانا ہی سلسلہ پرانی نسلی تھی ہاں جی وہ جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ہاں؟ اللہ اکبر تو مراد اس سے مراد وہی بیت المقدس ہے جی تو کہا تھا کہ بھئی اب اس شہر میں چلو تم وہاں اب تم نے ٹھہرنا ہے رہنا ہے کھانا پینا اور تمہاری رہائش اور سلسلہ سارا اسی کے اندر ہوگا لیکن لیکن جب اس شہر میں تم داخل ہوگے تو داخل کس طرح ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے سر کو جھکا کر یا سجدہ شکر ادا کر کے یہ تم نے اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سدا ختم کر کے اب اس شہر میں اللہ نے تمہارا داخلہ ممکن بنا دیا یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے احسان ہے اللہ اکبر تو فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے بکولو حن اور اپنے زبان سے الفاظ بولنے ہیں حتا مراد ہے معافی یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہاں یہ معافی کا لفظ زبان سے بولنا ہے یہ احساس تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ تم نے غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے تم نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اس پر سزا ملی تھی تو اللہ تعالی کے سامنے معافی طلب کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے سر کو جھکا کر اس شدت کے احساس کے ساتھ پھر تم نے داخل ہونا ہے ہاں جب اس حالت میں داخل ہو گئے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے وصنا ذید المحسنین اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو بہت کچھ دیں گے بہت زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ نیک امال کے طور پر اور جب اجتماعی طور پر قوم اصلاح کر لے نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی نعمتیں حکومتیں انعامات یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو فرمایا اللہ معاف بھی کر دے گا بڑے بڑے انعامات سے تمہیں نواز دے گا اللہ اکبر تو فبدل ظلموا اللہ دین الام فول اللہ کہا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے حتت ان کی جگہ انہوں نے کہا ہن تنتا حدیث میں حبہ کا لفظ بھی آتا ہے یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ یا پھر یہ مراد ہے کہ ہنتا لفظ ان کی زبان کا اور اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا گیا لیکن دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں تو دانا چاہیے کھانے کے لیے گندم چاہیے آٹا چاہیے یہ چیزیں ہم تو جناب ہم ایک مطالبے کے لیے آئے ہیں ہاں وہ کیا ہے گندم چاہیے روٹی آٹا چاہیے اس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ الفاظ زبان سے بولنے لگے اور سجدہ کرنے کی بجائے سر جھکا کر شہر میں داخل ہونے کی بجائے یہ بیٹھ کرنا جی گھسٹنے لگے گسٹ گھسٹ کے اندر داخل ہونے لگے نافرمانی فرمانی کی گندی عادت کے جو کہنا ہے وہ کرنا نہیں یہ پھر میں آپ سے کروں کہ غلامی میں رہنے والی قوموں کو بڑی گندی گندی عادتیں پڑ جاتی ہیں جی یہ کثرت سے نافرمانیاں یہ غلامی کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اللہ اکبر تو ابھی بعد لوگوں کے اندر وہ برے اثرات اگرچہ صدا بھی بگتی جو کچھ ہوا لیکن ان کے اندر سے وہ چیزیں گئی نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رویے اختیار کرتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہونے لگے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے لگے ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر بھی نادل ہوا فن ضلع علیہم رج ضمنسم آئے تو فرمایا کہ ہم نے پھر آسمان سے ان کے اوپر عذاب نادل کیا وہ عذاب کیا تھا تعاون کا عذاب تھا یا تو مطلق عذاب ہو سکتا ہے کیا عذاب تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک حصے پر تعاون کا عذاب آیا تھا پھوٹا تھا اور بہت کثرت سے اس کی وجہ سے ان کی موتیں ہوئی تھیں تو جو رویہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا شہر میں داخل ہوتے وقت اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پھر یہ عذاب بھیجا یعنی تعاون کا عذاب جو ہے ان کے اوپر نادل ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے اللہ اکبر وسقا موسا قوم ہی فکل ندرب اصل فن فجرت من حتنتا عشرت عینا شرب کلو وشرب اللہ ولاسو فلرد مفدین اور جب پانی مانگا موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی قوم کے لیے بس ہم نے کہا کہ اپنا سوٹا پتھر پر مار دیجئے بس بہ نکلے اس پتھر سے بارہ چشمے ہر شخص نے پہچان لیا اپنے گھاٹ کو یعنی کہاں سے پانی ملے گا اس کو تو کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اللہ کے دیے ہوئے سے اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے اب پھر صحرائے سینا کی بات ہو رہی ہے یہ یہ یعنی جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہو رہے کہ ایک واقعہ ہوا پھر اس کے بعد دوسرا بیان ہو رہا ہے پھر اس کے بعد تیسرا بیان ہو رہا ہے تاریخ کے تسلسل میں واقعات بیان نہیں ہو رہے بلکہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کو اپنے متعدد احسانات کے تذکرے فرما رہے ہیں یہ احسان دیکھو اس احسان کا تم نے کیا رد عمل دیا یہ انعام اللہ نے کیا تو تم نے اس کے حوالے سے کیا کیا یہ ترتیب کے ساتھ باتیں نہیں بیان ہو رہی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے متعدد احسانات بیان فرما رہے ہیں اللہ شہر میں تذکرہ شہر کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد پھر صحرائے سینا کی بات کہ جب تمہارے پاس پانی نہیں تھا جب تمہارے پاس پانی نہیں تھا اس صحرا کے اندر تو موسا علیہ السلاطلام نے پھر اللہ سے مطالبہ کیا یا اللہ یا اللہ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے پانی دے دے تو موسا علیہ السلاط وسلام کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے موسا اپنا عصا اس پتھر پر مار تو اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے یہاں <سلام> بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور بعض بیان کرتے ہیں لیکن یہ کہانیاں ہی ہیں کوئی اس کی واضح نشاندہی نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کی نشاندہی کر کے کہا کہ آپ اس کے اوپر ماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصعلیہ سلاۃ والسلام نے جب اس کے اوپر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بارہ چشمے نکال دیے بارہ چشمے کیوں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو اللہ تعالی کو تو پتہ ہی تھا نا یہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے اور بڑی بڑی گندی عادتیں پڑتی ہیں ایک گندی عادت اور پڑتی ہے آپس میں لڑنے کی مقابل کی بڑی قبت کے خلاف لڑنے کی بجائے کیا عادت پڑتی ہے آپس میں لڑنا ہاں آپس کی لڑائی یہ بھی گندی عادت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ پانی پر لڑے یہ ظالم ہاں جی کہ میں نے یہاں سے لینا ہے یہ چشمے اس کا مو زیادہ کھلا ہے یہ اس کی اس کے اندر سے پانی زیادہ نکلتا ہے اس قسم کی فضول باتیں ہاں جی بہانے لڑائی کے کرنے کی بجائے تو اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمے بنا دیے بارہ قبیلوں کو وہ بانٹ دیے گئے ہر کسی کو بتا دیا گیا کہ بھائی تم نے یہاں سے اس چشمے سے پانی تونے لینا ہے تو یہ تاکہ آپس میں لڑے نہیں اللہ اکبر اور فرمایا کہ بھائی یہ سب اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پتھر سے خشک پتھر سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا ہاں سبحان اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ ان ان کو سمجھ آ جائے ہاں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اللہ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے فرون سے کس طرح نجات دی دریا چلتے ہوئے کو سمندر کو روک دیا اس کے اندر رستے بنا دیے پھر جب فرعون آن کرنے لگا تو ان کے سامنے اس کو غرق کر دیا سینا کے اندر من آ رہا ہے سلوا آ رہا ہے بادلوں کا سایہ ہے چشموں کا پانی ہے سبحان اللہ یہ ایک ایک چیز کہ ان کو سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مانیں اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو موسا علیہ الصلاۃ وسلام اپنے نبی سے کیا گہرا تعلق پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب شریعت کو مانیں لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے بجائے مانگنے کے انہوں نے الٹا ہی کام کیا ہر بار ہر احسان کے بعد یہ الٹے چلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو فساد برپا نہیں کرنا ہے بس اب اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور غلطیاں نہیں کرنی لیکن غلطیاں کرو گے تو پھر تمہیں سزائے بھی ملے گی وم یا موثال و ادس ہا وسلحا کالا تسبدل و ادنا ہو و خیر احب مثر و ذالی کب ان ہوں کان یکر نہ بیات بی اللہ بیک طلون بغیر الحق ذال کب ماں اصو قانو اور جب تم نے کہا اے موسا ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک ہی کھانے پر پس مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین سبزیاں ککڑیاں گندم مسور پیاز تو کہا کیا تم بدل رہے ہو اس کو جو بہت ہی گھٹیا ہے اس کے ساتھ جو بہتر ہے اتر جاؤ کسی بھی شہر میں بس تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگ رہے ہو اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ یہ اس سبب سے وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو منسلوا دیا تھا اتنے شاندار کھانے چشموں کا پانی بادلوں کا سایہ تو کہنے لگے موسا مزہ ہی نہیں آیا مزہ خراب ہو گیا کھا کھا کے ہے جی من سلوا کھا کھا کے زبان کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا لنس میرا اللہ تو عامن واحد ہر گز نہیں صبر کریں گے ہم ہاں جی بھائی کچھ چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں پر تو کہے کہ بس یہی کھانا ملے گا اور اسی طرح ہم چلیں گے نا نا نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں جی ہم نہیں صبر کریں گے نہیں برداشت کریں گے کہ بس یہی کھانا ملے ہم اور ایک ہی کھانا ہم کھاتے رہیں ہم نہیں کریں گے تو آپ اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے یہ چیزیں لے دیجئے یہ چیزیں کون سی تھیں ساری یہ سبزیاں ککڑیاں ہیں جی یہ سب کچھ کہاں سے ملتا تھا پھر کے پاس جب مزدوریاں کرتے تھے نوکریاں کرتے تھے ہاں جی پھر جا جا کے پھر ان سے یعنی یہ کرواتا ہوگا نا کام کھیتی باڑی کرتے ہوں گے جا کر پھر کچھ ان کو بھی دے دیتا ہوگا تو وہ ان کو یاد آ رہی تھیں پھر غلامی کے دور کی وہ چیزیں جو کھانے پینے کے لیے ان کو ملتی تھیں है? اللہ اکبر فتح ربا کا یخل جلانا مانگ اپنے رب سے کہ ہمارے لیے وہ چیز دے جو زمین پیدا کرتی ہے مما تم بے جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں نا چیزیں ہمیں وہ کھانے کو دل چاہتا ہے है? یہ یہ نہیں ہمیں پسند یہ کھانا وہ چیزیں کون کون سی ممبکل ہاں سبزیاں ترکاریاں یہ یہ ہمیں پسند ہیں وہ ذائقہ بنا ہوا ہے تو پھر وہ بڑی دیر سے ملا نہیں تو اللہ سے کہ اس کا کوئی انتظام کر دے ککڑیاں چاہیے وہ فو گندم بعض نے اس کا ترجمہ کیا لہسن بعد نے لہسن ترجمہ کیا اور بعد نے گندم آدا سے ہا سے مطلق دال کو کہتے ہیں مطلق دال کو کہتے ہیں لیکن یہاں مسور کا معنی کیا ہے کہ مسور کی دال انہوں نے بڑی پسند ہوئے گی یہ منہ اور مسور کی دال ویسے مشہور بھی ہے یہ لطیفہ ہاں تو ویسے عربی میں عدس مطلق دال کو کہتے ہیں جس طرح لہم مطلق گوشت کو کہتے ہیں نا وہ گوشت مرغی کا بھی ہو سکتا ہے وہ گائے کا بھی کسی بھی چیز کا گوشت جس کو لہم کہتے ہیں اسی طرح عدس دال کو کہتے دالیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں لیکن یہاں جو مانا مراد جو انہوں نے مطالبہ کیا اور جو اقوال ہیں اس حوالے سے وہ مصور کے ہیں گویا کہ یہ دی دال انہوں نے پسند سی ہاں جی گنڈے او اللہ سے مانگ نبی مانگے مطالبہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے بندوں کے اچھی چیزیں مانگو تم ہیں اچھی چیزیں مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غلب عطا فرمائے گا غلامی میں رہ کر ہیں جو تمہاری حیثیت بگڑی ہیں جو, جو چیزیں جو جو کمی کمزوری تمہارے اندر آئی جہاد کر کے غلبے حاصل کر کے قوت حاصل کر کے حکمرانیاں شہر حاصل کر کے علاقے حاصل کر کے ہیں تم کتنے بڑے بڑے کام کرو اچھے اچھے کام کرو اس کی بجائے اس کی بجائے دیکھو جن کو کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے ان سے جہاد کروانا چاہتا ہے اللہ تعالی ان کو مقدس شہر دینا چاہتا ہے اللہ تعالی ان کو بڑے بڑے غلبے عطا فرمانا چاہتا ہے ان کو ان سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے ظاہر ہے بھائی اس وقت تو یہی مسلمان تھے نا اس وقت کے تو یہی مسلمان تھے اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کس اونچے درجے پر اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کتنے بڑے بڑے انعامات دینا چاہتا ہے غلبہ ہونا قوم کا غالب ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے حکومت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو یہ چیزیں دینا چاہتا تھا لیکن قوم کا اجتماعی ضمیر اجتماعی حالت کیفیت یہ بڑی کمزور تھی اور سچی بات ہے یہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم ایسی باتیں نہ کرنا ہاں تو کہنے لگے اے ایموسا اپنے رب سے ہمارے لیے یہ چیزیں مانگ لے ہاں جی ہمیں سبزیاں چاہیے یہ ساگ پات چاہیے اور ککڑیاں اللہ اکبر اور گندم لہسن گندم یا لہسن دونوں معنی ہیں اور یہ مسور کی دال اور گنڈے ہاں جی تو کالا اتس تبدیلون اللہ ہو و ادنا بلدی یا تو یہ بات موسا علیہ السلام نے ان سے کہی جب انہوں نے کہا نا اے موسا ہمارے لیے یہ چیزیں مانگ موسا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اتس تبدیلون اللہ ہو و ادنا بلدی ہاں؟ یہ گھٹیا چیزیں ان اعلیٰ چیزوں کے مقابلے میں میں تمہارے مطالبے پر مانگوں رب سے یہ نہیں ہو سکتا تو یا تو موسا علیہ السلات وسلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ نہیں میں مانگا مانگوں گا جی یا پھر یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تم کیا مانگ رہے ہو اے بے تو مصرن اتر جاؤ کسی شہر میں یہ مصرن نکرا ہے نا کیا مطلب یہ جو تم مانگتے ہو نا سبزیاں مانگتے ہو داڑے مانگتے ہو یہ جو گنڈے ونڈے مانگتے ہو یہ تو جس شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل جائے لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقدس شہر میں لے جانا چاہتا ہے اعزاز و اکرام سے کیا بیت المقدس وہاں قلبہ اسلام وہاں ایک غالب حیثیت سے اللہ تعالیٰ تمہارا کردار بنائے گا اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس شہر میں پہنچانا چاہتا ہے بڑے بڑے انعامات دینا چاہتا ہے اور اگر تم نے یہ سبزیاں ہی لینی ہیں یہ کھانے پینے کی یہ یہ, یہ چیزیں لینی ہیں اے بے تصرم جاؤ جس مرضی شہر میں چلے جاؤ سب ہر چیز یہ چیزیں ہر شہر میں ملتی ہر شہر میں ہر زمین پر یہ چیزیں اگتی لیکن چھوڑو بیوقوفی والے باتیں نہ کرو جو اعزاز و اکرام اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے جو انعامات اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ کرو لیکن نہ کی انہوں نے فرمایا زوربت علم الد اللہ تو بل مس تو او بے اللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت مسلط کر دی محتاجی مسلط کر دی ہاں جی بڑے طرح طرح کے عذابات آگے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی غصہ دیکھو نا ایک نہ فرمانی کرے پھر قوم دوسری نافرمانی کرے اصلاح نہ کرے تیسری نافرمانی فرمانی کرے اور کرتی جائے کرتی جائے اور اللہ کے انعامات کی ناشکری کر کر کے نافرمانیاں کرتی جائے پھر کیا ہوگا اللہ کا غصہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا غضب ہی غضب ہوگا یہی اس قوم کے ساتھ ہوگا اللہ وہ سارے انعامات ختم اللہ تعالیٰ کا غضب مسلط اور جب اللہ کا غضب آتا ہے پھر قومیں زلیل ہوتی ہیں پھر قومیں محتاج ہوتی ہیں دوسروں کی مانگ مانگ کے کھاتی ہیں زور وقت الم الدو یہ محتاجی کا پیدا کر دینا محتاج بنا دینا منگتے بنا دینا در در کے بکاری بنا دینا اللہ تعالی فرماتے بنی اسرائیل کو ہم نے اس عذاب میں ڈالا تھا اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھی مسلمانوں کو بھی اسی عذاب میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے اللہ اکبر بنی اسرائیل میں کیا کیا غلطی تھی ان کی نشاندہی کی گئی ساتھ ساتھ انعامات بھی ذکر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, ساتھ ان کی غلطیاں بھی بیان ہو رہی ہیں ظالہ کانو یکف رونا بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے بیکقت النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے یہ <تصفيق> بڑے بڑے جرم تھے ان کے گناہ تھے ان کے کہ ان کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت ترین عذابات ان کے اوپر مسلط ہو رہے تھے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اللہ کی وکانو یا تدون کرتے تھے لوگوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے جس کے پاس تھوڑا مال زیادہ ہے وہ غریب پر ظلم کرے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ کمزور پر ظلم کرے تو فرمایا بنی اسرائیل میں یہ گندی عادت تھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے دوسروں پر زیادیاں کرتے اور یہی چیز آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے وا فرد